يا أيّهَ الناسَّاسُ الطَّقُ رَبكُم الذي خَلَقَكُمْ من نفش واحدد وَخلَكَ منهَا زَوجَهَا وَبصْ منِنْهُم رِرجًا كثيرًا وَنساء وَتَّقُ الله الذي تَشاعلُونَ بهِه وََأَرحان إن اللهه كانَان لَْكُم رَقيبا يا أيّه الذيينَ آمن التَّقُ اللهه وَكُودُ قوََ السَّديد يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وکل من ترالا وکلال رحمان ہانا سے متکین محترم شامعین بزرگان دین ہم نے سر عالم کی آیت نمبر ایک سو اڑتیس پڑھی ہے جو آج خطبے اصل موضوع ہے عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہر مسلمان پر اللہ رب العالمین نے فرض کرا دیا ہے کہ قرآنی آیات قرآنی واقعات اور حوادث اور دنیا کے اندر جو حالات اونچ نیچ گزرتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے انسان اس سے عبرت و نصیحت حاصل پکڑے عبرت و نصیحت حاصل پکڑنا اور اپنی اصلاح کرنا یہ انسان کے فرائض میں سے ہے رب العالمین نے فبیر رو اے عقل مندو اہل بصیرت عقل اور بصیرت رکھنے والو فرو تم عبرت و نصیحت حاصل کرو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر بہت سارے واقعات اچھے لوگوں کے برے لوگوں کے قوموں کی تباہی اور بربادی کے تکبر اور غرور کرنے والے نیک راہ اور بری راہ چلنے والوں کے بے شمار واقعات اللہ نے بیان کیا فرمایا ویز رب اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے بڑی مثالیں بڑے واقعات قرآن میں بیان کیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ الحم یا تاکہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر شاعر فرمایا خود خرطمن قبل تم سونن اللہ دین تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے تھے گزرے ہیں سب کے واقعات اللہ نے بیان کیا اور اپنی سنت مستمرہ ایک سنت اللہ جو ہے اللہ نے وہ بھی بیان کیا ہے جو بھی انبیاء علیہ سلاط و سنان قلاہی دین اور شریعت کی مخالفت کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں نا فرمانی کرتے ہیں فن درو کی آ کے بط المقد رب العلم فرما فل ارض زمین پر چلو اور دیکھو اور دیکھو کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کا کتنا برا انجام کیا یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد قبو العالم نے فرمایا ہاد بیان النناس یہ لوگوں کے لیے قسم کی وارننگ اور بیان ہے کہ دیکھ لو برے لوگوں کا انجام نے والوں کا انجام اللہ نے کیا کیا ہادہ بیان النناس ان میں لوگوں کو تنبید اور لوگوں کے لیے وارننگ ہے اور آگے اللہ نے فرمایا اور وہ ہو دول مستقب اور بڑی معیزہ عبرت ہے اور ہدایت کا سامان ہے للمتقین متقین کے لیے اللہ رب العالمی نے واضح کر دیا کہ دنیا کے جتنی قوم ہلاک و برباد ہوئی ہیں ان کے اسباب پر غور کرو اور پھر عبرت و نصیحت حاصل کرو قومینو کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا ان کے اندر کیا خامیاں تھیں رب العالمین نے فرمایا انہوں نے صرف یہ غلطی کی تھی ہم نے اپنے نبی نوح علیہ سلاط کو بھیجا تو نوح علیہ الصلاث کی الحیو دعوت کو قبول نہ کیا نہ فرمانی کیا نہ فرمانوں کو ہم نے اس قدر عذاب دیا کہ اس عذاب الہی سے نہ نل سلاح کی بیوی بچ نہ ان کا بیٹا بچ سکا بیان للناس یہ لوگوں کے لیے وارننگ ہے کہ کی رسول کھلائے ہوئی شریعت کی مخالفت کرنا رسول کھلائے ہوئے دین اللہ تعالی کی نادل کرتا کتاب کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا سیرو فل اروے ناؤ زمین پر چلو ان کے حالات کو دیکھو ہم درو کی فکانا آ کے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم میں ہاتھ قو میں ہو تک کا بیان کیا ویلا داہم ہو دا اللہ نے فرمایا قو میں حود پر بھی غور کرو ہم نے ان کے پاس اپنے نبی اوت علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا وہی لا عاد نا خواہ مودا لیکن قو میں نے حضرت حوط علیہ صلاحت اسلام کی اصلاح لاہ شریعت کو عبرت و نصیحت حاصل کر کے انہوں نے اپنی اصلاح نہ کیا ان سے پہلے قوم نوح کا انجام برا ہو چکا تھا لیکن قو میں نے اپنے سے پہلے گزر ہی ہوئے لوگوں کا انجام نہیں دیکھا کہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے ہم نے فرمایا ہم نے اس قوم پر بھی اللہ تعالی اپنا عذاب نازل کیا وسخرھا علیہم سبعہ یالی و ثمانیہ ایام حصوما فطر القومۃ یا شرع کانہم اجاز ونخل خاویا ان کا چرمے عشور اسلام نے ان کو ایمان کی دعوت دیا اصلاح کی دعوت دی کفر و شرک سے بعد رہنے کا بت پرستی سے روکا اور فرمایا انبود اللہ تقون اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالی سے ڈرو وا میری اطاع کو فرما برداری کرو لیکن قوم نے اللہ کے نبی کی دعوت کو پکڑایا اللہ نے ان کا برا ہٹ کیا دیا سب خرا رہی سبار عالیم وہ اللہ نے ان پر سات دن اور آٹھ راتیں مسلسل طوفان ان کے اوپر مسلط کر دیا باپ کھڑا ہے ماں کھڑی ہے بچے بیچ میں ہیں اللہ رب العالمین نے ایک کو اڑایا اور اوپر لے جا کر پٹکا کہ دنیا سے نیس سنابود ہو گیا اس طرح سے آج دن تک اس پوری قوم پر ہراقت اور بربادی کا نام مسلط رہا رب العالمین نے ساتھ نوایا کام آزادیہ ہم نے اس طرح سے انہیں ہلا کو برباد کیا کہ کوئی آنسو بہانے والا کی نہ رکھا بلکہ طوفان میں جیسے درخت کر کے پڑے رہے لاوارش ایسے ہی ان کی لاشیں پڑی تھی کوئی تجید و تقسیم کرنے والا بھی دنیا میں باقی نہ رہ گیا ان کا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے تمام قوموں کے حالات کو بیان کیا آخر میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا انا ارو سلنا ارحی کم رسول رسولا فاسا فرسون رب الرمایا اے اس نبی کے آخری امت آخری نبی کے امت یاد رکھو ان سلنا ارحی کم ہم نے تمہارے طرف بھی اپنا ایک رسول بھیجا ہے اور کیسے بھیجا کما ارو رس جیسے فرون کے پاس اپنے نبی موسا کو ہم نے بھیجا تھا آج فرعون اور, اور اس کی قوم کا نام و دنیا میں باقی نہ رہ گیا وجہ کیا ہے فاسوس رسول انہوں نے نبی کی نافرمانی پرمانی تھی موسیٰ کی دعوت کو ٹکرایا اور انہوں نے دور یہ نہ کیا کہ اس سے پہلے قوم میں نے اپنے نبی نوح کی نافرمانی کی قوم میں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی قوم میں نے لوٹ کی نافرمانی کی ان ساری قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا تھا نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ پر فرعون نے کبھی گزرے ہوئے لوگوں سے عمرت و نصیحت حاصل نہ کیا رسول قوم نے بھی اپنے اللہ کے رسول کی نافرمانی کیا فاقت نہ ہم نے اس کو بھی ہلاک و برباد کیا اللہ رب العالمی نے اس امت کے لوگوں تم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ہمارے بھیجے ہوئے بھی نبی کی نافرمانی کی بنا پر اور سارے ندیوں کا سردار ہم نے اب تمہارے درمیان بھیجا ہے اگر تم ہمارے نبی کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں بھی ہم چھوڑیں گے نہیں ہاں بیان الناس یہ لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے اور یہ لوگوں کے لیے ایک وارننگ اور تندیق کی جا رہی ہے ہا بیان اے دنیا کے لوگ ہمارے بھیجے ہوئے بھی نبی کی نافرمانی نہ کرو ان کی لاہبی شریعت کو قبول کرو اور ان کی باتوں پر عمل کرو اگر تم نے کتاب و سنت کو ٹھکرایا اللہ اس رسول کی نافرمانی کیا تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو اس سے تم سے پہلے امتوں کا ہم کر چکے ہیں ہادہ بیان الناسم اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ نے یوسف رہے پاتو شام کا قصہ بنا کیا اور پھر آخر میں اللہ نے تمام نبیوں کی قوموں کی حراست اور بربادی کی داستان کی طرح اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد آخر میں فرمایا لقرطان یہ <hêlo,"> قرآن پانچ کے اندر جو ہم نے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں اور انبیاء کی نافرمانی کرنے والوں کا جو برا انجام ہم نے بیان کیا ہے ان کی ہلاکت اور بربادی اور تباہی کی داستانیں جو نے بیان کی ہے وہ عام لوگوں کے بیان نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کوئی گڑے قصے نہیں ہیں لگت کار عبرت الباف اصل مندوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ان کے واقعات میں ان پر غور کرنے کہ آخر وہ قومیں کیوں ہلاک ہوئی قوموں کے اندر کیا برائی تھی کیا گناہ انہوں نے کیا جس کے انجام میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ہلاکو برباد کیا کہیں وہ برائیاں ہمارے اندر نہ آ جائے اللہ اس کے رسول نے جن گناہوں کی بنا پر انہیں دنیا سے نیز سنا پھٹ کیا وہی برائیاں ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں نہ آ جائیں اور نہ ہمارا بھی وہی برا حشر اللہ تعالی کرے گا فرمایا لقد کانتی قصص یہ بنا تول للابصار ما کان حدیث یفرا یہ کوئی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی داستان نہیں ہے قرآن میں جو ہم نے بیان کیا ہے بلکہ تفسیر ہے تصدیق الذی بین قرآن پاک تصدیق کر رہا ہے ان تمام کتابوں کی جو سے پہلے گزر چکی ہیں اور اللہ نے بیان فرمایا وہ خودن اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے جتنے واقعات دنیا کے اندر گزرے ہوئے ہیں وہ سب کم بے عیام اللہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے نبی موسا آپ اپنے قوم کو ہوں گے ہمارے نبی آپ اپنی قوم کو گزرے ہی لوگوں کے جو واقعات اور حوالیس ہیں انہیں آپ بیان کریں تاکہ تاکیبرت و نصیحت حاصل کریں کیوں اس داؤں داستانوں میں ان کے واقعات میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بڑی عبرتیں اور ہیں. ہمیں قرآن کے سفر گور پہ کرنا چاہیے انہیں تگبر تفکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے بہت ساری کتابیں قرآن پر مرتب کی گئی ہیں دوستوں اردو میں ہیں انگلش میں ہیں عربی میں ہیں ان تمام کتابوں کو اپنے پاس رکھو اور ان پر غور و فکر کرو کہ آخر پرانی ساری قومیں ان گناہوں کی بنا پر ہلاک ہوئی ہیں ہمارے اندر وہ گناہ پیدا نہ ہو سکیں اکول ولی ہاں وہ اللہ من كل الحمد للہ اماباد ہمیں جہاں ان حادثات اور واقعات پر غور کرنا ہے دوستو خود ہمیں اپنے آماز اور اپنی ذات پر بھی غور فکر کرنا چاہیے رب الدمی ارشاد ساتھ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفسا ما قدمت لجد اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون رب ہمیں دور و فکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں فرمایا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو وسن ماں ما قدمت لغد اور تم میں سے ہر آدمی غور کرے فکر کرے سوچے اپنی نگاہ دوڑائے کہ ما قدمت لغد کل قیامت کے لیے کل آنے والے دن کے لیے اس نے کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج رکھا ہے اللہ رب العالمی حکم دے رہے ون سن اور مومنوں کو حکم دے رہے ہیں کارقین کو, کو نہیں ولطنوں ہر آدمی غور کرے کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے وسط اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے دھرو اللہ رب العالمین نے جو انسانیاں بیان کی ہیں حضرت امام حسن وسی رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات حقل کرتے ہیں کہ علامت مومن کی چار علامتیں ہے ایک مومن سچا مومن کر تین وہ علم ہومبر چار نمبر ایک اللہ تعالی اللہ امام محسوس کرتے ہیں پہلی مومن کی نشانی علامت ہے کہ غور کرتا ہے فکر کرتا ہے اور آئین اس نے کام کے آنے والی چیزیں کیا کیا ہے اسے یاد کرتا ہے نمبر ایک بڑی پیاری بات سلام ہو ذکر ایک سچا مومن جب بھی بات کرتا ہے تو عام طور ذکر الہی کی باتیں کرتا ہے اچھی باتیں کرتا ہے گالی گلوچ نہیں جیون چنگلی نہیں شکوا شکایت نہیں لان تان نہیں بلکہ مومن زبان کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور تائم و خوشت زندگی کو اللہ تعالی کا بڑا خبر سمجھتا ہے اس لیے سوچتا ہے کہ ہم جو بھی ہمارا وقت ہے ہم اپنی زبان سے ذکر راہی کرتے رہیں اسی لیے نبی علیہ السلام کو مل بھی گئی تو نہ صرف ایک ہی چیز کی فکر کرے گا کیا موقع پر بیکار بیٹھا رہ گیا اس ٹائم پہ اگر ایسے بیکار نہ گیا ہوتا افسوس کرے گا پانچ منٹ وہاں بیٹھا تھا بے پار بیٹھا رہا اگر اس میں دو چار مرتبہ اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا تو آج وہ ٹائم ہمارے کام آتا صرف شاپ کر کے ہے ساعت صبر ربی ابن ادم ایک منٹ بھی آدمی کا اگر دنیا میں بیکار گزر گیا ہے قیامت کے دن اس ایک منٹ پر افسوس کرے گا کا اگر ایک منٹ ہم اچھے کاموں میں استعمال کر لیے ہوتے تو آج جنت میں میرا درجہ اور بلند ہو چکا ہوتا انسان افسوس کرے گا تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے پہلی علامت ہے تقالام هو ذکر اپنا زبان اس کی جو ہوتی ہے ہمیشہ ذکر راہی میں مشغول ہوتی ہے نمبر دو وہ سمت ہوں تفت اور جب وہ خاموش رہتا ہے تو بھی دنیا کے خرافات نہیں سوچتا وہ سمت ہوں تفت اور اس کی خاموشی جو ہوتی ہے غور و فکر پر ہوتی ہے اپنے نفس کے محاسبے پر ہوتی ہے یہ ایمان کا ہے تن فلاں فناہ ایسا ہے فناہ ایسا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں وہ سب کروں اگر خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے تو یہ سوچے ہم نے آج نیکیاں کتنی کی ہیں ہم سے برائیاں کتنی سرد ہوئی ہیں ہماری زندگی جو آج تک گزری ہے ہم نے زندگی سے فائدہ کیا اٹھایا ہے ہمارا آنے والا جو مستقبل ہے ہم نے اس کے لیے کیا ہے وہ گور و فکر کرتا ہے بے نہیں نمبر تین ویل مہو بر ویل اور علم اس کے پاس جو ہوتا ہے اس کا علم خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے خود اپنے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے غیروں کو فائدہ پہنچاتا ہے نمبر چار اور نظرو عبرت اور اس کی نگاہیں دنیا میں جو چیزیں دیکھتی ہیں کان جو چیزیں سنتا ہے اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے دیکھا چور تو ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اس نے دیکھا کہ لوگ ایک آدمی کو پتھر مار رہے ہیں وہ سوچتا ہے یہ پتھر اسے کیوں مارے جا رہے ہیں ہاتھ اس کا کیوں جا رہا ہے پولیس لگا رہی ہے لوگ اسے برا کیوں کہہ رہے ہیں اس کے اسباب پر غور کرتا ہے اور سوچتا ہے ہم کوئی ہم کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جو اس شور میں حرکت کر کے اپنے آپ کو زلیل اور ہار کیا ہے یہ چار چیزیں مومن کی علامت ہے بات کرتا ہے تو فتر الہی کی کرتا ہے خاموش رہتا ہے تو گورو فکر میں گزارتا ہے نمبر تین علم ہے تو علم سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنے علم سے گھروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور نمبر چار جب بھی کسی کا انجام اچھا دیکھتا ہے تو وہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور کسی کا برا انجام دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاروں علامتیں چاروں نشانیاں ہمارے اندر پیدا کر دے حضرت مامباب رحمت اللہ نقل کرتے ہی ام رضی اللہ ہیں رات کا سناٹا ہے پورا مدینہ سویا ہوا ہے حج نبی سرا شام ہمارے بازو میں بستر میں سوئے ہوئے ہیں اچانک فرمایا یا تو ضرور نہیں آشا ذرا تم سو دو میں تم لو سو لیکن میں چاہتا ہوں رات کی تنہائی میں اپنے رب کی عبادت کر لوں حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں مجھے بڑا ناگوار گزرا کہ رات کا وقت ہے یہ بیوی کا حق ہے ہمارے پاس نبی علیہ ہوئے ہو حبتے میں ایک دن تو ہمیں ملتا ہے اور ایسا میرا دل چاہ رہا ہے رات کو اٹھ کر کے اس رات میں اپنے رب کی عبادت کر لوں میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے ہی پاس آر آرام فرماتے رہیں لیکن اگر آپ کو یہ چیز جی پسند ہے کہ چھوڑ کر کے استعمال پر آپ اپنے رب کی عبادت کریں تو آپ کی خوشی بھی ہماری خوشی میں ہے ہماری خوشی آپ کی خوشی نہ اٹھیں نبی ریس صاف کام اچھے وضو کیا وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے اللہ سب کو تو نصیب فرمائے کھائے ہو گئے خوا. حتا بل سے بلل آ آ آ آ آ آ آ حتا بل ہٹا بلکہ نبیلحصر آپ شام رونے لگے اتنا رو کہ سامنے کا جو کپڑا تھا وہ گیلا ہو گیا آپ رو رہے ہیں روتے جا رہے تھک یلب کی آپ نے کھڑے ہو کر جو رونا شروع کیا کتنا روئے کہ آپ کا کپڑا جو ہے بلّا رہو. کے سامنے جو آپ کا دامن تھا گیلا ہو گیا نبی سب روتے جا رہے کہاں پھر آپ بوتے رہے روتے رہے والا میل ید اتنا آپ روئے بلّہ لہیت ہو یہاں تک کہ میں نے دیکھا آپ کی بارش سے جس طرح کے بارش پانی چپتا ہے اللہ بھی حلم یدل ید کی پھر آپ نے رونا شروع کیا اتنا روتے رہے یہاں تک کہ آپ جو بیٹھے تھے آپ کے آنسو سے سامنے کی زمین گیلی ہو گئی میں حیران تھی کہ آج کون سی وہی نازل ہو گئی جو نبی علیہ شام رو رہے یہاں تک کی بلال،, بلال،, بلال نے اذان دیا نبی رہسر نماز مکمل کی. بلال آئے. خبر دینے کے لئے اللہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے انتظار ہو رہا ہے آئیے جماعت پہیں. حضرت کہتے ہیں نبی سام کو جب حضرت بلال نے دیکھا آپ روتے جا رہے ہیں دامن تر اکا ہے داڑھی سے پانی چپک رہا ہے زمین گیلی چکی ہے حضرت بلال چھ اٹھے امی یا رسول اللہ میں میرا پورے رشتہ داروں کے قربان ہے آج رات کی تنہائی میں آپ اتنا رو رہے ہیں تو سامنے ساتھ رایا تم بلاس تمہیں معلوم نہیں آج رات کو اللہ تعالیٰ نے آیت نادل کی ہے آل عمران میں رہا سمیت افکر برباد وہ انسان جس نے اس آیت کو کہا اور پھر بھی اللہ تعالی کے سامان کے مطابق اس آیت پر غور نہ کیا ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی جائے تھے جس کے ہونے کے بعد آپ اس قدر ہو رہے تھے آپ نے فرمایا سور آنے عمران کی آیت اناریاتی اللہ علی الباس یہ آج ناگلی ہوئی ہے اللہ رب الدمی نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آسمان پر ساری مخلوقات پر و فکر کرتے ہیں اور ہماری توحید کا یقین پیدا ہوتا ہے ہمارا شکر ادا کرتے ہیں جب وہ گور فکر کرتے ہیں تو آسمان شریر بیوی بچے اپنے جسم کے ایک ایک روئے پر غور کرتے ہیں تو انہیں یقین آتا ہے کہ سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے پھر انہیں یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی تو حکیق نصیح فرمائے یہ ستنے کا دور ہے یہ بڑا فساد کا دور ہے ہمارے ملکوں میں ستنے فساد ہیں ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے میرے بھائیوں جتنے سے پڑھا مانگنا چاہیے اللہ ان شہید اور بل فکر بڑا خوشنسی میرے امتی ہیں جن کو کتنے سے اللہ تعالی نے بچا رکھا ہے اللہ تعالی سے دعا کرو ہمیں دین دنیا ہر قسم کے کتنے سے بچائے آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کچھ نہ سمجھ کچھ نہ دھان کچھ نوجوان طرح طرح کی حرکتیں کر ڈالتے ہیں جس سے امت مسلمہ پریشانیوں کے در مبتلا ہوتی ہے انہیں دور و فکر کرنا چاہیے کہ کس نے وہ حرکتیں ہے جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں نہ پہلے کامیاب ہوئے نہ بعض پہلے کامیاب ہوئے کبھی ایسی کامیابی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ مسلمان امت کو اور کسی مصیبت میں وہ مبتلا کر دیں انہیں عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہئے وہ آمال کریں جس میں رب کی رضا ہو رب کا تقرب ہو رب کی فرما برداری ہو جنت کے اندر داکھل ہو لیکن فساد فیرانہ اللہ نے واضح کر دیا وَلَا تَبْقِي فِلْحَ فِلْعَرْضِ حَ ان اللہ را یحب المصدی اے نوجوانو اے سرباحانو گڑھ نہ بہا ہر اس دنیا میں فساد کا سبب نہ بنو فسادیوں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا اللہ نے ایک والے بنائے ماہر بنائے متبر سنت بنائے ہمارے تمام بھائیوں کی لدوشوں سے فرما اور جو ہمارے بھائی دنیا سے وفات پا چکے ہیں پہلے اور قریب میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرما ان کی نیتوں کو قبول کر لے ان کے غلطیوں سے درگر فرما ان کے جنت کو روزمرہ دے جن برا دے اور ان کے اہل ویال کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق نصیب فرما لال مین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو مسلمان مسلمانوں کو امن و امان نصیب فرما ہر بنا ہر آنکھ سے مسلمانوں کو محفوظ کر لے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس دولت کو اللہ تعالی صحت و عافیت نصیب فرما ان کے اہوان ان کے انصار ان کے مددگار ان کے ہاتھ پتانے والے جو ہیں اللہ تعالی انہیں اچھے کاموں میں استعمال کر لے انہیں محفوظ کرے اور جس شہر میں رہتے ہیں خاص کر وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ واللہ ہر بلا ہر آفت ہر پریشانی سے محفوظ رکھے ان کو آپ نصیب فرما اور ان کو اچھے کاموں میں استعمال فرما ہر ایسا کام ان سے ہے جس میں آپ کی ہو جس میں امت اور ملت کا فائدہ ہو اور ہر ایسے کام کے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں اور جس میں آپ کا کنارہ ہو امت اور ملت مرکر وقسن کے لیے نقصان دے ہو اے ہرانبین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو ہر इलाके قوم عم و امان کا دعوارہ بنا اور وہاں کے مسلمانوں کی آپ مدد فرما ان کے جان کی ان کے باہر کی ان کی عزت کی اللہ تعالی حفاظت فرما ان اللہ امر بالعدل والاحسان وائتاء بالقربہ وانهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یہ حکم لعلكم تذكرون واذکروا الله ق وضو فَّ بلَك وَلا ذت الللهه